سأل بعذاب واقع ليس له دافع ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے جو کافروں پر آنے والا ہے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے من اللہ وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے تَعْرُجُ ألف سنة فرشتے اور روح القدس اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے لہذا تم خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لو یار یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں قریب اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں يوم تكون وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کے چھٹ کی طرح ہو جائے گا وتكون اور پہاڑ رنگین روئی کے طرح ہو جائیں گے ولا يسأل حمیم اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے آذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے فدیے میں دے دے وصاحبته اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی وہی لتی تو اور اپنا وہ خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا وہ محفل اور اور زمین کے سارے کے سارے باشندے پھر ان سب کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے کل لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال اتار لے گی من ادبر وتولا ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹ پھیر کر منہ موڑا ہوگا فأوعا اور مال اکٹھا کیا ہوگا پھر اسے سیند سیند کر رکھا ہوگا ان خلق حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے اذا الشر جزوعا جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے الا مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں ہے اللہ فول دم جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں فیملی حقم معلوم اور جن کے مال و دولت میں ایک متعین حق ہے للسائل والمحروم سوالی اور بے سوالی کا والذین یصدقون بیوم الدین اور جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں والذین ہم من عذاب ربهم مشفقون اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے سہمے میں رہتے ہیں ان عذاب غیر مأمون یقیناً ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے فکری برتی جائے اور جو اپنی شرم گاہوں کی اور سب سے حفاظت ہی کرتے ہیں إلا فإنهم سوائے اپنی بیویوں اور ان باندھیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں کیونکہ ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے فمن البتہ جو لوگ ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور جو اپنی نماز کی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں اُلَاہِ وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے تو اے پیغمبر ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ یہ تمہاری طرف چڑھے چلے آ رہے ہیں مینیو آنشی ملیا دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ٹولیاں بنا بنا کر جن تنائی کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے کَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن مَّا يَعْلَمُونَ ہرگز ایسا نہیں ہوگا ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ خود جانتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِخِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ اب میں قسم کھاتا ہوں ان تمام مقامات کے مالک کی جہاں سے ستارے نکلتے اور جہاں سے غروب ہوتے ہیں کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں ان نبدل خیرًا منهم وما نحن کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئے اور کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا فَذَرْهُمْ وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي <يُوعَدُون> لہذا تم انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی بہودہ باتوں میں منہمک اور کھیل کود میں پڑے رہیں یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا کئنہم الی نصب یفضون جس دن یہ جلدی جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے اپنے بتوں کے طرف دوڑے جا رہے ہوں قشعت ابصارہم ترهقہم ذلہ ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ضلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی یہ وہی دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے